بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر کے لیے سرور منیر راؤ آپ کے سامنے ہے نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون کو پڑھتے ہوئے ہم بیٹ رپورٹنگ پر بات کر رہے تھے بیٹ رپورٹنگ کافی اہم نوعیت کی اسائنمنٹ ہوتی ہے ہم پہلے لیکچرز میں بیٹ رپورٹنگ کی تعریف اس رپورٹر کے لیے کن چیزوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے وہ بتایا گیا تھا اس کے ڈوز اینڈ ڈانٹس اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی اور ہم نے کچھ بیٹس کا وی آئی پی بیٹس پولیٹیکل پارٹیز بیٹس اپوزیشن بیٹس اور پھر نیکسٹ لیکچر میں بھی ہم نے مختلف بیٹس کی تفصیلات بتائی تھیں جن میں سینسٹیو منسٹریز ہیں فائنینشل افیئرس کی وزارتیں ہیں سوشل منسٹریز ہیں اب ہم اسی لیکچر کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں میں آپ کو ایک اور اہم بیٹ کی نشاندہی کروں گا جو ایسی بیٹ ہے جس میں دنیا کا پورا منظر نامہ یا سنیرو سین آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور وہ رپورٹر جو اس بیٹ پر ہوتا ہے اس کا ذہن اس کی انفارمیشن انٹر نیشنل لیول کی ہوتی ہیں وہ مختلف سیاسی حکمت عملی سماجی حکمت عملی حجے منیز جارحیت ڈیفنس سب پہلوؤں پر عبور رکھتا ہے وہی اس بیٹ کا بہترین رپورٹر ہو سکتا ہے اور وہ بیٹ ہے ڈپلومیٹک بیٹ یعنی سفارتی امور سے متعلق بیٹ ڈپلومیٹک بیٹ میں وہی رپورٹر کامیاب ہوتا ہے جو ورلڈ ڈپلومیسی کو سمجھتا ہو مختلف ممالک کے انٹرسٹ سے واقف ہو اور اپنے قومی مفادات کے تمام تناظر پر نظر رکھتا ہو وہی شخص اس رپورٹنگ میں ایکسل کر سکتا ہے تو ڈپلومیٹک رپورٹنگ کیا ہے اس کو کیسے کرنا چاہیے اس کے لیے پری ریکوزٹس کیا ہیں اور اس کے لیے انفارمیشن یا ذرائع کون سے ہوتے ہیں ان تمام پہلو پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو سفارتی یا ڈپلومیٹک رپورٹنگ ایک ورلڈ وائڈ رپورٹنگ ہے وہ رپورٹر پوری دنیا کے بارے میں باخبر ہوتا ہے اور اس رپورٹر کی تنظیم و ترتیب کچھ اس نوعیت کی ہے کہ تمام ممالک اپنے دوسرے ممالک سے تعلقات کے لیے اپنے دفتر خارجہ قائم کرتے ہیں وزیر خزانہ مقرر کیا جاتا ہے اور وزیر خزانہ اس ملک کی سفارتی پالیسی یا ڈپلومیسی کے جتنے بھی امور ہیں ان کو آگے لے کر چلتا ہے علاقائی مقامی اور بین الاقوامی جو مسائل ہوتے ہیں اس کو انٹرنیشنل تناظر میں دیکھا جاتا ہے تو اس رپورٹنگ کی کیا تنظیم ہے اور اس میں کون لوگ انوالو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ فارن منسٹری کا سربراہ وزیر خارجہ ہوتا ہے اور وزیر خارجہ کی معاونت ایک بیوروکریٹ کرتا ہے جو ڈپلومیسی کا ماہر تصور کیا جاتا ہے اور اس کو فارن سیکرٹری کہتے ہیں وزیر خارجہ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کے آبجیکٹوز اور مختلف بین الاقوامی ایشوز پر جب اپنے ملک کا نقطہ نظر واضح طور پر پیش کرتا ہے تو وزارت خارجہ کا سیکرٹری اس کا معاون ہوتا ہے جو تمام عوامل محرکات اور اس پالیسی کے مطابق جو آبجیکٹوز اچیو کرنے ہیں اس کی بریفنگ وزیر خارجہ کو دیتا ہے وزیر خارجہ عمومی طور پر جمہوری ملکوں میں عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتا ہے اور کابینہ میں وزارت خارجہ کا قلمدان ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جس کی بین الاقوامی صورتحال پر گہری نظر ہو اس کے لیے آج کے دور میں یہ بھی ضروری تصور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی قومی زبان کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کو بھی سمجھتا ہو تو اس کو ترجیح دی جا سکتی ہے ترجیح کے اس حوالے سے یہ بات بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آج کے دور میں جو ہائی ٹیکنالوجی اور میڈیا کا دور ہے اس میں سب سے زیادہ مؤثر زبان انگریزی تصور کی جاتی ہے انگلش تو زیادہ تر وزیر خارجہ کو جن ممالک سے انٹریکشن کرنا پڑتا ہے خاص طور پر فارن افیئرس کے حوالے سے اس میں انگلش کی بڑی اہمیت ہے تو آپ کے پاس اگر وزارت خارجہ کی بیٹ ہو یا آپ فارن مشنز کو رپورٹ کرتے ہوں یا ڈپلومیٹک رپورٹر ہوں فارن آفس کی بریفنگ میں جاتے ہوں تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو قومی زبان کے ساتھ ساتھ انگلش کا بنیادی علم ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ کی کمانڈ انگلش زبان پر ہے تو آپ فارن ڈپلومیٹ سے انگریزی میں سوال پوچھ سکتے ہیں اس لیے اگر آپ فیوچر میں ڈپلومیٹک رپورٹر بننا چاہیں تو یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ کو انگلش پر عبور ہونا چاہیے آپ اپنا سوال انگریزی زبان میں فریم کر سکیں اور جب وہ شخص انگریزی میں جواب دے تو آپ اس کا معافی ظمیر بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اس لیے ڈپلومیٹک رپورٹر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بین الاقوامی زبان انگلش کو ضرور ترجیح دیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو دوسری زبانیں سیکھنے کا موقع ملے عربی اسپینش یا اور کوئی زبان تو اس کو ضرور آپ پڑھیں سیکھیں کیونکہ اس معاملے میں آپ کو ایون اگر فرینچ آتی ہو تو دنیا بھر میں جو بڑی نو آبادیاں رہی ہیں ان میں انگلش نوئنگ کنٹریز اور فرینچ نوئنگ کنٹریز اور اسپینش نوئنگ کنٹریز نے دنیا پر ماضی میں رول کیا ہے تو ان کے زیرے اثر جو ممالک ہیں ان میں وہ زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے سفیر جب یہاں متعین ہو کر آتے ہیں یا پاکستان میں وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں تو وہ زیادہ ایزی فیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی رپورٹر ان سے ان کی زبان میں گفتگو کرے اس سے کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے اور وہ آپ کو انفارمیشن کا ذخیرہ دے دیتے ہیں مختلف پوائنٹ آف ویوز پر اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں تو اگر آپ کو ان ممالک کی زبانیں سیکھنے میں دقت ہے یا سمجھ نہیں آتی تو کم از کم انگلش پر آپ کا عبور ہونا چاہیے اور قومی زبان پر تاکہ آپ جب میسج ڈسمینیٹ کریں تو انگلش میں سوال پوچھا ہے تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکیں یا اردو زبان میں وہ جواب رپورٹ کر سکیں اسی طرح پریس کانفرنسز میں بھی آپ کو سوال پوچھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا تو ڈپلومیٹک رپورٹنگ میں کامیابی کے لیے لازم ہے کہ آپ قومی زبان کے ساتھ ساتھ انگلش کو بھی ضرور سیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فارن آفس کی فنکشننگ میں وزیر خارجہ اس کا سربراہ ہوتا ہے اس کے بعد بیوروکریسی کا یا جتنا بھی نظام کار اور تنظیم فارن آفس کی چلتی ہے جو ڈپلومیسی کے ذمہ دار دفتر کہلاتا ہے اس میں فارن سیکرٹری ہوتا ہے اور فارن سیکرٹری بھی ایک کوہ مشک ایکسپیرینس ڈپلومیٹ ہوتا ہے دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں فارن سیکریٹری کے عہدے پر ایسے شخص کو رکھا جاتا ہو جس کو ڈپلومیسی میں مہارت نہ ہو ڈپلومیسی ایک ایسا علم ہے جس کے تحت آپ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر اپنا انٹرسٹ واچ کرتے ہیں سفارتکار ہر لفظ تول کر بولتا ہے ہر فکرہ سوچ کر لکھتا ہے اور اس فکرے اور ان الفاظ کے اثرات کا علم اس کو ایک عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو بڑے ہائی لیول پر ملک کو درپیش بین الاقوامی ایشوز پر اپنے وطن کا نقطۂ نظر بیان کرنا ہوتا ہے اور سفارتکاری کو کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ کی گیم ہے اور آپ الفاظ کی اہمیت اس کے اثرات سے پوری طرح شناساں ہیں اگر آپ کسی شخص کو اچھے الفاظ سے یاد کریں تو اس کے چہرے کا تاثر آپ کے لیے پازیٹو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کسی شخص کو برے کلمات سے نوازیں تو آپ فورن دیکھیں گے کہ اس کی باڈی لینگویج آپ کے بارے میں تبدیل ہو چکی ہوگی اسی طرح جب دو ملکوں کے درمیان تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تو کسی سفارتکار کی باڈی لینگویج اس کے چہرے کا تاثر اس کا لباس اس کا انداز اطوار اس کی تہذیب اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور قلم سے لکھے گئے فکروں کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان کی بنیاد پر ان ممالک کی پالیسیوں کی انالسس کی جاتی ہے آپ ذرا تصور تو کریں کہ اگر پاکستان اور بھارت کے سفارتکار آپس میں مل رہے ہوں کوئی میٹنگ کر رہے ہوں جوائنٹ کمیونٹی آ رہا ہو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوں تو آپ کتنا بھی ان کو اکسائیں کتنا بھی جذباتی کرنے کی کوشش کریں تو اچھے سفارتکار کبھی جذبات میں نہیں آتے کسی کی ترغیب میں نہیں آتے وہ ون لائن پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں جو اس ملک کا نقطۂ نظر ہوتا ہے اس حوالے سے ڈپلومیٹک رپورٹنگ کرنے والے صحافی میں بھی اس طرح کی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ملکی مفاد کے حوالے سے سوالات اس انداز میں پوچھے کہ اگلا ڈپلومیٹ کسی نہ کسی حد تک مجبور ہو جذبات میں آئے اور آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن دے دے جس سے آپ کو نقطۂ نظر سنبھلنے میں آسانی ہو اور پاکستان کے سفارتکاروں کو اس سے کوئی لیڈ ملے کوئی راستہ ملے کوئی سوچ کا دھارا ملے کیونکہ جو آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اگر وہ آپ کے اپنے ہیں تو آپ کی سوچ کا مظہر ہوتے ہیں اسی طرح جو ڈپلومیٹک کارسپونڈنٹ ہیں ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کے بعد ایک اور اہم شخصیت ایڈیشنل سیکریٹریز کی ہوتی ہے جو مختلف شعبوں کے انچارج ہوتے ہیں اور وہ فارن سیکرٹری کو رپورٹ کرتے ہیں اور ایڈیشنل سیکریٹریز کے نیچے ڈائریکٹر جنرلز ہوتے ہیں ڈی جیز کہلاتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ممالک کے جو گروپ بنے ہوتے ہیں جیسے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ساؤتھ ایسٹ ایشین سٹیٹس، یورپین اسٹیٹس امریکہ یونائٹڈ نیشن اور پاکستان کے برادر ہمسایہ ممالک ان کے مختلف گروپس بنا کر ایک ڈائریکٹر جنرل کو دے دیے جاتے ہیں وہ اس پر کنسنٹریٹ کرتا ہے ان ممالک سے اپنے ملک کے تعلقات پر نظر رکھتا ہے وہاں ہونے والی ڈیولپمنٹس وہاں سیاسی تبدیلیوں سماجی تبدیلیوں معاشی تبدیلیوں کے بارے میں نظر رکھتا ہے اور ان ممالک میں جو سفیر پاکستان کے متعین ہوتے ہیں ان سے وہ کلوز کانٹیکٹ میں رہتا ہے اور ڈیلی سمری ویکلی سمری منتھلی سمری سالانہ رپورٹیں وہاں سے لیتا ہے مختلف موضوعات پر اور پاکستان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے رپورٹس بنا کر وہ ایڈیشنل سیکرٹریز فارن سیکرٹریز اور فارن منسٹر کو پیش کی جاتی ہیں اور فارن منسٹر پالیسی میں خارجہ پالیسی میں اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو وہ وزیر آزم کو اعتماد میں لیتے ہیں کابینہ کو اعتماد میں لیتے ہیں اس پالیسی کے حوالے سے ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر فارن پالیسی میں سوئفٹ کیا جاتا ہے ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فارن پالیسی کا گولڈن پرنسپل یہ ہے کہ نائدر دا اینی از اٹرنل نار دی فرینڈ شپ از دی اونلی تھنگ وچ از ایٹرنل از دی انٹرسٹ the nation نیشن یعنی خارجہ تعلقات میں یا کسی بھی ملک سے سفارتی تعلقات بڑھاتے ہوئے ہمیشہ نہ دوستی دائمی ہوتی ہے نہ دشمنی دائمی ہوتی ہے دائمی چیز ایک قومی مفاد ہوتا ہے اور قومی مفاد کے حوالے سے آپ کو اپنی پالیسی کو ٹرم کرنا ہوتا ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے اس کو وسیع کرنا ہوتا ہے اور اس کے کنٹورس کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو فارن پالیسی کی کوریج کرنے والے یا ڈپلومیسی کی کوریج کرنے والے اور پاکستان کے دنیا بھر سے تعلقات کا جائزہ لینے والے صحافیوں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فارن پالیسی کا آئی ریپیٹ نا ادھر دا اینیمی از اٹرنل نار دا فرینڈشپ از اٹرنل دی اونلی تھنگ وچ از اٹرنل از دی انٹرسٹ آف دا نیشن آپ کی حکومت آپ کے ملک آپ کے وطن آپ کے عوام آپ کی جغرافیائی سرحدیں آپ کی مستقبل کی ترقی کے حوالے سے آپ خارجہ پالیسی میں ضروری تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اور یہ ایڈیشنل سیکریٹریز اپنے اپنے گروپ کے واچ ڈاگس ہوتے ہیں وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں حکومتوں کی اور اپنے اعلی افسروں کی تو ایڈیشنل سیکریٹریز کے نیچے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ڈائریکٹرز بھی مختلف ممالک کے انچارج ہوتے ہیں بعض اوقات بڑے ممالک کے امور کو طے کرنے کے لیے صرف ایک ہی ڈائریکٹر کافی ہے ڈائریکٹر کے نیچے سیکشن آفیسرز ریسرچرس اور دوسرا الائڈ اسٹاف ہوتا ہے جو چیزیں تیار کرتا رہتا ہے تو ایک اچھے رپورٹر کے لیے ضروری ہے اگر وہ فارن مشنز یا ڈپلومیسی یا سفارتکاری کی رپورٹنگ کرنا چاہے تو اس کو پتا ہو کہ خبر کہاں سے نکلنی ہے اگر اس کی ریچ وزیر خارجہ تک ہو اور فارن سیکرٹری تک ہو تو وہ ریل سورس تک پہنچ جاتا ہے اور پالیسی لائن آپ کو کھل کر پتہ چل جاتی ہے لیکن بعض اوقات بہت سی تبدیلیاں نیچے زیر غور ہوتی ہیں مختلف ممالک کے انٹرسٹ کے حوالے سے انالیس کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ جو انالیس ہے اس کی ابتدائی رپورٹس آپ کو فارن آفس میں ہر سیکشن سے کلوز ملتے ہیں انہی کلوز کی بنیاد پر آپ اگر چاہیں تو سینئر سفارتکاروں سے بات کر سکتے ہیں اس ملک کے سفیر سے بات کر سکتے ہیں اور آپ ایک ایکسکلوسیو خبر ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں اورے وہ ایسی خبر ہوتی ہے جو خطے کے امن و امان کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے مستقبل کی پالیسیوں کی وضاحت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فارن آفس کی سٹرکچر میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتائی دیتا ہوں ان میں پروٹوکول سیکشن بہت اہم ہے پروٹوکول کے محکمے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ممالک کے وفود جب پاکستان کا دورہ کرتے ہیں سربراہانے حکومت سربراہان مملکت یا ٹریڈ ڈیلیگیشن یا ایجوکیشنل ڈیلیگیشن ڈیفنس ڈیلیگیشن جب پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے پاکستان کے صدور پاکستان کے وزرائے اعظم پاکستان کی کابینہ کے ارکان پاکستان کی آرمڈ فورسز کے چیف کسی دفاعی معاملے میں کسی دوسرے ملک کا دورہ کرتے ہیں تو فارن آفس کا یہ پروٹوکول سیکشن ان کے لیے ابتدائی انتظامات کرتا ہے اس ملک کے پروٹوکول کے ساتھ مل کے اور پاکستان کے سفارت خانے میں وہاں جو سفیر اور دوسرا عملہ موجود ہوتا ہے وہ میٹنگوں کے اوقات طے کراتے ہیں اور جب پاکستانی وفد وہاں جاتا ہے یا غیر ملکی وفد پاکستان آتا ہے تو یہی پروٹوکول کا عملہ ان کو گائیڈ کرتا ہے اس میں ترجمان بھی شامل ہوتے ہیں اس میں بریفنگ دینے والے بھی شامل ہوتے ہیں ان کی رہائش کا انتظام ان کی ٹرانسپورٹ کا انتظام ان کی تفریح کا انتظام سب ذمہ داری پروٹوکول سیکشن کی ہوتی ہے اور پروٹوکول سیکشن میں چیف آف پروٹوکول اس کا انچارج ہوتا ہے اس کے بعد ڈپٹی چیف آف پروٹوکول اور پھر پروٹوکول آفیسرس تو ویزا کے عمل میں بھی یہ پروٹوکول سیکشن مدد دیتا ہے سرکاری ملازمین سیاستدان اور حکمران جب دوسرے ملکوں کا دورہ کرتے ہیں تو یہی پروٹوکول سیکشن فارن سیکرٹری اور وزیر خارجہ کے احکامات کے تابے ان ممالک کے ویزے لگواتا ہے فیسلیٹیٹ کرتا ہے وفود کو اور تحائف کا اہتمام کرتا ہے تو پروٹوکل سیکشن سے بھی بعض اوقات ایک رپورٹر کو ایسے کلوز اور ایسی انفارمیشن ملتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ بہت اچھی خبریں بنا سکتا ہے کہ کون سا سربراہ مملے کس ہوٹل یا کس جگہ ٹھہرے گا وہ کس قسم کا لباس پسند کرتا ہے کس قسم کی خوراک پسند کرتا ہے یا جس ملک کا وفد آیا ہے اس میں کتنے لوگ شامل ہیں اس میں میڈیا کی کتنی ٹیمیں ہیں اور ان کا آنے کا مقصد کس کس قسم کی میٹنگوں کو اٹینڈ کرنا ہے یا کسی سے خطاب کرنا ہے یا کوئی شجر کاری کرنی ہے غرض کے اس کا پورا ٹور پروگرام پروٹوکول سیکشن کے پاس ہوتا ہے اگر آپ کی رسائی وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ تک نہیں ڈائریکٹر جنرل آپ کو انفارمیشن نہیں دے رہا لیکن اگر آپ نے پروٹوکول سیکشن میں اپنا سورس پیدا کیا ہوا ہے تو سفارتی رپورٹنگ کے لیے آپ کو ایسی ایکسکلوسیو اور سم ٹائم بریکنگ نیوز اور انٹرسٹنگ خبریں ملتی ہیں کہ جب وہ آپ دیتے ہیں تو آپ کا ایڈیٹر اور ڈائریکٹر نیوز بھی خوش ہوتا ہے اور عوام بھی اس خبر کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اس نقطے کی وضاحت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں عالمی امور پر نظر رکھنے والے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ پولر ورلڈ ہے وٹ از پولر اینڈ وٹ از بائی پولر اینڈ وٹ از ملٹی پولر پولر کہتے ہیں کہ ایک ملک کی دنیا بھر پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تسلط کا قائم ہو جانا بائی پولر کا مطلب ہوتا ہے دو ممالک یا دو بڑی طاقتوں کا عالمی امور پر چھا جانا اور ملٹی پولر ورلڈ وہ ہوتی ہے جب دنیا کے مختلف ممالک کے گروپ بن جائیں دو سے زائد ممالک عالمی امور پر اثر انداز ہونے لگیں اگر آپ نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب فسٹ ورلڈ وار ہوئی اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو دنیا اس وقت مختلف گروپوں میں تقسیم تھی یورپین ایشین افریقن اور حتیٰ کہ یورپ کے اندر مختلف طاقتیں تھیں فرانس ایک طاقت تھا برطانیہ ایک طاقت تھا جرمنی ایک طاقت تھا اس دور میں امریکہ اتنی بڑی طاقت نہیں تھا لیکن پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ملٹی پولر ورلڈ ختم ہو گئی اور پھر ایک ایسا دور آیا کہ بائی پولر ورلڈ یعنی دو بڑی طاقتوں نے عالمی امور پر اثرات شروع کر دیے ایک یو ایس اے دوسری یو ایس ایس آر یہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں جو عالمی امور میں اپنی نوز ہوپ کرتی تھیں کسی بھی ملک کا معاملہ ہو تو سوویت یونین ایک طرف اس کو اگر سپورٹ کر رہا ہے تو امریکہ اس کا مخالف ہو جاتا تھا اور جو ممالک امریکہ کے الائز تھے سوویت یونین ان کی طرف پیار بھری اور دوستانہ نظر نہیں رکھتا تھا تو یہ بائی پولر ورلڈ کا بہت عرصے چرچا رہا اور ان دو بڑی طاقتوں نے عالمی منظر نامے میں بڑی تبدیلیاں کی ایک بہت بڑی افغانستان کی جنگ بھی بائی پولر ورلڈ کا نتیجہ تھا کہ افغانستان میں اس وقت بھی خلفشار بدمنی اور حالت جنگ تسلسل سے ڈیکٹ سے زیادہ عرصے سے چلا آ رہا ہے یہ تو آپ کے شعور کی باتیں ہیں لیکن اگر آپ ذرا اور ایک ڈیکیڈ پیچھے جائیں ڈیڑھ ڈیکٹ پیچھے جائیں دو ڈیکیڈ پیچھے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ افغانستان میں امریکن اور سوویت یونین کے بڑے انٹرسٹ تھے اور سوویت یونین نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا اپنی فوجیں بھیج کر اور تمام مسلح طاقتوں کے ذریعے اس پر قبضہ کر لیا تھا تو امریکہ نے افغانستان سے سوویت یونین کو نکالنے کے لیے علاقائی ملکوں کے تعاون سے ایک پروکسی وار لڑی اور اس پروکسی وار کے نتیجے میں سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی اور سوویت یونین کے حصے بکھرے ہوئے اور وہ مختلف ریاستوں میں بٹ گیا آج وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کہلاتی ہیں ازبکستان کازغکستان اس طرح کی بہت سی ریاستیں نمایاں ہو کر سامنے آئی اور سوویت یونین کہ ٹکڑے ہونے کے بعد صرف روس یا رشیا ایک وہ طاقت رہ گئی جو پہلے پوری یوناٹیڈ سٹیٹس آف سوویت یونین جو ہیں اس کا حکمران تھا اب وہاں الگ الگ حکومتیں بن گئیں اس طرح امریکہ انٹیکٹ رہا امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا اپنے میڈیا کو ڈیولپ کیا اپنے تعلیمی نظام کی اصلاح کی اور اپنی قوم کو ایک اتحاد میں رکھتے ہوئے بین الاقوامی طور پر ایک فوجی قوت کے طور پر نمایاں ہوا اور جب امریکہ ایک فوجی قوت کے طور پر نمایاں ہوا اور سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا تو پھر دنیا یونی پولر ورلڈ بن گئی یعنی ایک ملک کی تسلط میں آ گئی اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں سب سے طاقتور ملک یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کہلاتا ہے اور امریکی سفارتی عوامل اس کا سفارتی عملہ اس کی ڈپلومیسی اس وقت دنیا کے ہر خطے میں بہت ایکٹیو ہے آپ سینٹرل ایشیا دیکھیے ساؤتھ ایشیا دیکھیے آپ یورپ دیکھیے آپ سوویت یونین کی طرف جائیے آپ افریقی ملکوں کا جائزہ لیجئے غرضے کہ آپ کسی ملک کسی خطے کی طرف جائیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں امریکہ کی انوالومنٹ نظر آئے گی تو اس وقت پوری دنیا یونی پولر ورلڈ ہے اور ایک عالمی طاقت امریکہ دنیا بھر کے سفارتی نظام میں سب سے بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آیا ہے تو ایسا رپورٹر جو ڈپلومیٹک رپورٹنگ کے گر سیکھنا چاہتا ہو ایسا رپورٹر جو مستقبل میں اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہو جنرل رپورٹنگ چھوڑ کے تو وہ یہ یاد رکھے کہ اگر اس نے آج کے دور میں سفارتی رپورٹنگ کرنی ہے تو اس کو دنیا کے منظر نامے کا پتا ہو اس کے کھلاڑیوں کا پتا ہو اور آج کے اس یونی پولر ورلڈ میں امریکن انٹرسٹ کیا ہے اس کو وہ سٹڈی کرے کن کن ممالک میں کون کون سے ایشوز نمایاں طور پر سامنے آ رہے ہیں تو یہ ایک ولڈ وائڈ فینومینا ہے سفارتی رپورٹنگ یہ کسی شیل میں بند ہونے کا نام نہیں یہ کوئی وی آئی پی رپورٹنگ نہیں کہ آپ وی آئی پیز کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہے ہوں سیر و تفریح بھی ہو آپ کو پروٹوکول بھی ملے اور آپ خبریں بھی دیں آپ کوئی اپوزیشن پارٹیز کی بیچ پر کام نہیں کر رہے کہ آپ کو سیاستدانوں کے روز و شب کا پتا ہو ان کے سیاسی عزائم کا پتہ ہو آپ کسی سینسٹیو منسٹری کے رپورٹر نہیں ہیں کہ آپ اندرونی اور بیرونی ملک جو انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کر رہی ہیں یا امن و امان کی جو صورتحال ہے اس پر آپ نظر رکھتے ہوں یا آپ کوئی سوشل منسٹریز کے رپورٹر نہیں ہیں کہ جہاں آپ کو کلچر ٹوریزم ایجوکیشن ہیلتھ کے امور میں مہارت حاصل کرنا ہو لیکن یاد رکھیں کہ ڈپلومیٹک رپورٹنگ ایک بڑی پرسٹیجیس نالجیبل اور بڑی اہم ریپورٹنگ کی صنف قرار پاتی ہے اس کے لیے علم کا ہونا عقل کا ہونا شعور کا ہونا ویئن کا ہونا صلاحیتوں کا ہونا اور اہلیت کا ہونا دوسری رپورٹنگ کی نسبت کسی اور انداز میں بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر آپ ڈپلومیٹک رپورٹنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ کریں اور آپ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ڈپلومیٹک رپورٹنگ آج ایک ایسا ذریعہ بن گیا ہے جس کے ذریعے مختلف ممالک اپنے مخالف اور اپنے دوست ممالک کی حکومتوں کی سوچ کا جائزہ لیتے ہیں آپ اگر کسی غیر ملکی سربراہ مملکت کا انٹرویو کر رہے ہوں اور سرٹن ٹرکی کوشچنس پٹ کر دیں تو آپ کو بہت سے ڈپلومیٹس کو لیڈز مل جاتی ہے کہ اس وقت یہ سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت کیا سوچ رہا ہے اس کا وزیر خارجہ اس ایشو پر کیا نقطۂ نظر رکھتا ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج کے دور میں کسی ملک کے اچھے اور برے امیج سفارتکار بعد میں پینٹ کرتے ہیں میڈیا مین پہلے پینٹ کر دیتا ہے جب ایک رپورٹر ٹیلی ویژن پر اپیئر ہو کر فلسطین سے رپورٹ کر رہا ہو وہ جارڈن سے ریپورٹ کر رہا ہو وہ سیریا سے رپورٹ کر رہا ہو تو اس کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ دنیا بھر میں بکھر جاتی ہے اگر آپ افغانستان سے کوئی رپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ پرٹ آف امیرکا کا انٹرویو کر رہے ہیں کنگ یا کوئن اور وزیر اعظم یو کے کا انٹرویو کر رہے ہیں آپ پاکستان کے کسی سربراہ کا انٹرویو کر رہے ہیں تو دراصل آپ اس ملک کی خارجہ پالیسی کے مختلف عوامل کو بھی اجاگر کر رہے ہوتے ہیں اور جس ملک کا جس معاملے میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے انٹرویوز کو مانیٹر کرتا ہے آپ کی انویسٹیگیٹو رپورٹ کو مانیٹر کرتا ہے تو اس سے خارجہ پالیسی ترتیب دینے والوں کو بہت نمایاں رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے آج کے دور میں ایک ڈپلومیٹک ریپورٹر کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اور ڈپلومیٹک ریپورٹنگ کے حوالے سے ایک پوائنٹ اور آپ نوٹ کر لیں ڈپلومیٹک ریپورٹنگ از اے نان پارٹیزن اینڈ امپارشل وے آف ڈسمینیٹنگ انفارمیشن اباؤٹ اے کنٹری دنیا بھر کے اطلاعاتی نظام میں جو انفارمیشن سسٹم ہے اس میں چونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے اور معلومات اطلاع انفارمیشن خبر اور رپورٹنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا میسج پوری دنیا میں مانیٹر کیا جا سکتا ہے سیٹلائٹ پر آپ اگر کوئی رپورٹ بھیج رہے ہیں یا دنیا کا کوئی اور ملک آپ کے چینلز کو مانیٹر کر رہا ہے آپ کی خبریں سن رہا ہے آپ کے اخبارات کو سکین کر رہا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی معاملے پر اپنی رپورٹ بنا رہے ہوں خبر بنا رہے ہوں تو آپ میں غیر جانبداری کا انصر نمایاں ہو لیکن اگر آپ پارٹیزن ہو جاتے ہیں ایک طرف جھکاؤ کر لیتے ہیں جانبداری کر لیتے ہیں تو چیزیں چھپتی نہیں پھر آپ کا امیج دوسرے ملکوں کی نظر میں بلکہ اپنے ملک کی نظر میں بھی جو صاحب شعور لوگ ہیں جن کو سمجھ ہے چیزوں کی وہ کہیں گے کہ اس نے حقائق سے اجتناب کیا ہے اور سچ بات کہنے سے گریز کیا ہے جانبداری کا انصر اپنایا ہے امپارشلٹی کا نہیں تو میک اٹ اے پوائنٹ کہ جب آپ بیان کریں تو آپ کو غیر جانبداری اور نان پارٹیزن ہو کر حقائق کا جائزہ لینا ہے اور اس کی رہنمائی کرنی ہے کیونکہ سچ سب سے بڑی طاقت ہے جھوٹ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایک ہزار جھوٹ بولنی پڑیں گی لیکن جھوٹ پھر بھی جھوٹ رہے گی اور سچ کے بارے میں اگر ایک بات آپ نے کہی ہے تو اس کو کاٹنے کے لیے اگر آپ ایک ہزار جھوٹ بولیں تب بھی وہ ایک سچ قائم رہے گی سچائی ایک بہت بڑی ورچو ہے سچائی کی قدر کریں اور آپ اگر کسی بھی بیٹ رپورٹنگ پر ہیں چاہے اندرونے ملک ہیں بیرونے ملک ہیں ڈپلومیسی رپورٹ کر رہے ہیں یا آپ کسی منسٹری کی رپورٹ کر رہے ہیں تو آپ سچ کا اور حقائق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں جانبداری داری نہ کریں اور خاص طور پر ڈپلومیٹک رپورٹنگ میں اگر آپ جانبداری کریں گے تو آپ ایک اچھے رپورٹر شمار نہیں ہوں گے لیکن ایک چیز کی وضاحت میں کیے دوں کہ جانبداری غیر جانبداری اور قومی مفاد میں بڑا فرق ہے قومی مفاد وہ ہوتا ہے جو ملک کی سالمیت اور استحکام میں معاون ثابت ہوتا ہے اگر آپ ایسی چیزوں کو اجاگر کرنا شروع کر دیں جو ملک کی سالیڈیرٹی اور اس کے استحکام کو نقصان پہنچائے تو آپ نے اپنے پاؤں خود کاٹ لیے آپ کو بطور رپورٹر بعض اوقات ایسے راز ملتے ہیں ایسی حکمت عملی کا علم ہوتا ہے آپ کے تعلق دار انٹرنیشنل افیئرس جو جانتے ہیں یا سفارتکار جو آپ سے اعتماد میں بات کرتے ہیں یا ایسے لوگ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ جب آپ کو کچھ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ حزمہ قدہ حزمہ صفا گدلا کیا ہے اور صاف کیا ہے صاف وہی ہوتا ہے جو قومی مفاد میں ہوتا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان فارن ریلیشنز نہ دا اینیمی از اٹرنل نار دی فرینڈشپ از اٹرنل دی اونلی تھنگ وچ از ایٹرنل از دی انٹرسٹ آف دا نیشن سو ٹیک کیئر دی انٹرسٹ دا نیشن کیونکہ اگر آپ کی قوم آپ کے وطن میں استحکام ہے اس کی ٹریٹری اس کی سالمیت میں سکون ہے تو آپ بھی فلورش کریں گے آپ کے بچے بھی فلورش کریں گے اس کی حکومتیں بھی فلاح و بہبود کے منصوبے بنائیں گی لیکن اگر آپ قومی مفاد چھوڑ کر کسی اور کے مفاد کو لوک آفٹر کریں گے تو دین آپ کو ایک محب وطن صحافی شمار نہیں کیا جائے گا تو اس لیے آپ ضرور اس چیز کو سامنے رکھیں کہ ایسا سچ جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہو آپ کی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہو آپ کے فیتھ کو نقصان پہنچ رہا ہو تو آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ آپ اس کو کس انداز میں رپورٹ کریں گے اس کی رپورٹنگ ہی آپ کی صلاحیتوں کا امتحان ہے جو سنا اس کو رپورٹ کر دیا جو پڑھا اس کو رپورٹ کر دیا جو دیکھا اس کو رپورٹ کر دیا یہ تو بڑا آسان ہے لیکن ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اگرچہ اس سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن آپ کا کانسپٹ کلیئر ہوگا میں جس جگہ بیٹھا ہوں اگر میں کہوں کہ یہ لیپ ٹاپ ہے میں نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے یہ کرسی ہے یہ میز ہے وہ کھڑکی کا منظر ہے وہ کتابیں رکھی ہیں تو آپ کہیں گے یہ کون نئی بات اس نے مجھے بتائی یہ تو مجھے نظر آ رہی ہے تو وین یو آر رپورٹنگ سم تھنگ آپ نے اس انداز میں کہنا ہے کہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں یہ ایک خوبصورت سیٹ لگا ہوا ہے اس میں مختلف طرح کے مناظر ہیں اس کے فرنیچر کی کوالٹی اچھی ہے اس کی لائٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے تو میں نے آپ کو وہ انفارمیشن دی ہے جو ایک ٹوٹیلیٹی کی انفارمیشن ہے لیکن اگر میں اینڈ بٹس میں آپ کو چیز بتاؤں تو میز کرسی لیپ ٹاپ سوٹ منظر تو آپ کے لیے ایک کنفیوژن ہوگا کہ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے اسی طرح فارن مشنز کی رپورٹنگ ڈپلومیسی کی رپورٹنگ اس کو ان آپ نے دیکھنا ہے اس ایشو کے پس منظر میں دیکھنا ہے کہنے والے کے مزاج اور سوچ کا دھارا دیکھنا ہے اور قومی مفاد کو دیکھنا ہے تو آپ وہ مثال دیں گے انٹوٹیلٹی اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کے رپورٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ information highway has changed the traditional role of diplomatic reporting media technology, internet, live feeds and instant reporting رپورٹنگ the world اور دنیا کیسے تبدیل ہوئی ہے یہ انفارمیشن ہائی وے میں جو ہائی ٹیک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو فورن انفارمیشن مل جاتی ہے آپ کو اس انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو تصویری مواد بھی مل جاتا ہے اور یہ تصویری مواد جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس ملک کی تمام تر صورت حال کا علم ہو جاتا ہے اب آپ خود ہی سوچئے کہ آج کی اس سائنسی ترقی نے اطلاعاتی نظام کو کہاں پہنچا دیا ہے تو اس طرح ایک پورا نظام اطلاعاتی نظام جو ہے اس نے نئی شیپ اختیار کر لی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صرف وہی کچھ ہے لوگوں کے پاس انفارمیشن کے اور بہت سے ذرائع ہیں اور جب وہ ان ذرائع تک پہنچتے ہیں دوسرے چینلز کو دیکھتے ہیں دوسرے اخبارات کو پڑھتے ہیں ٹی وی مذاکروں کو دیکھتے ہیں اور دوسرے چینلوں کی خبروں کو پڑھتے ہیں تو وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ نے سطحی معلومات دی ہے یا آپ نے کوئی نئی معلومات دی ہے کوئی ایکسکلوسو معلومات دی ہے آپ کی حب الوطنی کا معیار کیا ہے آپ کسی کے کلچر سے کتنے متاثر ہوتے ہیں کسی شخصیت کے سحر میں تو گرفتار نہیں ہو گئے یہ سب باتیں بڑی نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہیں اس لیے وائل رپورٹنگ آن دا ڈپلومیٹک بیٹ یو بی ویل اویئر آف آل دیز محرکات آپ کو ان سب عناصر کو سامنے رکھ کے اپنی شخصیت اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کو انجام دینا ہے یہ انتہائی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک رپورٹنگ کے اور بہت سے پہلو ہیں پولیٹیکل سائنٹسٹ جرنلسٹ اینڈ ڈپلومیٹس آر دا مین پلیئر ڈپلومیسی اس کا مطلب ہے کہ جو ڈپلومیسی ورلڈ اوور ہوتی ہے یا ملکوں کے درمیان ہوتی ہے اس میں تین اہم پہلو یا گروپس کا بڑا رول ہوتا ہے نمبر ایک ڈپلومیٹس نمبر ٹو پولیٹیکل سائنٹسٹ اور نمبر تین جرنلسٹ یا میڈیا مین آپ یہ دیکھیے کہ یہ تین اہم ستون ہیں جو کسی ملک کی خارجہ پالیسی کا انالسس کرتے ہیں آپ کے اساتذہ جو پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں یا اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں یا میڈیا پڑھاتے ہیں وہ آپ کو مختلف حوالوں سے خارجہ پالیسی کے مختلف امور پر بات رہے ہوتے ہیں دنیا بھر کے سیاسی نظام ان ملکوں کے دوسرے ممالک سے تعلقات ان ملکوں کے سربراہان حکومت وزرائے خارجہ کی ایکٹیویٹیز ان کے اندازے, تخاتب، ان کے اندازے تحریر اور فارن آفس کے رول پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ جو آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں علم سیاسی پڑھاتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے اثرات کیا ہوتے ہیں اسی طرح سفارتکار ڈپلومیٹس جن کی میں بہت تفصیل سے آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ سفارتکار کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی کے مختلف عوامل پر تبصرہ کرے اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ان ممالک سے تعلقات کا تجزیہ کرے اور حکومت کو رہنمائی دے وزیر اعظم صدر اور وزیر خارجہ کو کہ ہم نے اس معاملے پر یہ نقطۂ نظر کیوں اپنایا ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے وہی جو آپ نے خبروں کے لوازمات میں پڑھا تھا کہ فائیو ڈبلو اور ایک ایچ یا پانچ کاف کب کہاں کیوں کیسے کیا why, what, ہوم where, when, how یہ ساری چیزیں اگر آپ منتبک کریں تو خارجہ پالیسی پر بھی ہوتی ہے اگر آپ کوئی بھی ایشو کی وضاحت کرنا چاہیں خارجہ پالیسی کے تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ کس بنا پر ہوا اس کا پس منظر کیا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کون اس کے کھلاڑی ہیں تو خارجہ پالیسی کے سفارتکار بھی اسی فارمولے کو اپلائی کرتے ہیں جس کو آپ خبر ڈھونڈنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں اپنی بریفنگز میں وہ انہیں سوالوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں جن سوالوں کا جواب آپ اپنی خبر بناتے ہوئے انٹرو میں دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح تیسرے کھلاڑی یا تیسرا گروپ جرنلسٹوں کا ہوتا ہے میڈیا مین کا ہوتا ہے صحافیوں کا ہوتا ہے یا ڈپلومیٹک رپورٹرز کا ہوتا ہے جو خارجہ پالیسی پر انڈائریکٹ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے کار تو ڈائریکٹ اثر ڈالتا ہے خارجہ پالیسی کے امور پر پولیٹیکل سائنٹسٹ فکری طور پر ذہنی مشغافیاں نکال کر نئے نئے تجزیے اور اینگل بیان کر کے پولیٹیکل سائنٹسٹ آپ کو خارجہ پالیسی کے مختلف چھپے ہوئے گوشوں کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے آپ کے ذہن کو کھول رہا ہوتا ہے لیکن ایک سفارتکار بڑا کلیئر کٹ سٹینڈ ہر ایشو پر لیتا ہے کہ ہم اس معاملے پر اس گروپ کے ساتھ ہیں اس معاملے پر ہم ساتھ نہیں دے سکتے یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے یہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں مسئلہ کشمیر سے پاکستان کبھی بیک فٹ نہیں ہوگا پاکستان کی یہ اسٹینڈنگ پالیسی ہے جب سے پاکستان کا یہ مسئلہ کشمیر بھارت سے ابھر کر سامنے آیا ہے اس دن سے آج تک پاکستان نے مسئلہ کشمیر پر اپنے نقطۂ نظر کا اسٹینڈ نمایاں رکھا ہے سیاچین کا معاملہ ہو سرکری کا معاملہ ہو بھارت سے تجارت کا معاملہ ہو ان سب پر جو بنیادی لائن ہے وہ ہم ہمیشہ وہی رکھتے ہیں لیکن اسٹریٹجی تبدیل ہوتی رہتی ہے حکمت عملی تبدیل ہوتی رہتی ہے کبھی بات چیت ہوتی ہے کبھی بات چیت نہیں ہوتی کبھی صرف بیان بازی ہوتی ہے کبھی تیسرے ملک کے ذریعے کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے کبھی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے تو یہ وہ ٹیکٹکس ہیں یہ وہ طریقے کار ہیں جو ڈپلومیٹس کسی مسئلے کو حل کرنے یا قومی مفاد کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اختیار کرتے ہیں تو پولیٹیکل سائنٹسٹ کا رول الگ ہے ڈپلومیٹ کا رول الگ ہے اور صحافی کا رول الگ ہے صحافی کا کام ہے کہ وہ کمپلیکیٹڈ ایشوز کو آسان زبان میں بیان کرے میں نے ایک آج لیکچر میں آپ کو پہلے بھی بتایا اور میں یہاں پھر اسی بات کی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ رپورٹر ہیز ٹو ایکسپلین دی کومپلیکیٹڈ ایشوز ان سیمپل سمپل مینر اگر آپ ڈپلومیٹک رپورٹر ہیں تو آپ نے مسئلہ کشمیر کی صورت حال یا پاک بھارت تعلقات سیاچن کا مسئلہ افغانستان وار کا مسئلہ عراق کا مسئلہ ان سب امور کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو سمجھ کے اس کو آسان زبان میں اس انداز میں بیان کرنا ہے کہ ایک عام آدمی اس مسئلے کی گہرائی تک پہنچ سکے اور اپنی رائے قائم کر سکے آپ نے اس کی رائے بنوانی نہیں آپ نے حقائق غیر جانبدارانہ انداز میں اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے پیش کرنا ہے تاکہ ایک ویور ایک ریڈر اس کو پڑھ کے اپنی رائے خود قائم کرے انالیسز وہ خود کرے رپورٹر کا کام انالیسز یا تجزیہ کرنا نہیں اس کا کام حقائق کو بیان کرنا گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کے کرنا ہے اور انی پیرامیٹرز کے ساتھ آپ ایک اچھے صحافی بن سکتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان ڈپلومیسی پولیٹیکل سائنٹسٹ جرنلسٹ اینڈ دا ڈپلومیٹس آر دا مین پلیئرز آف ڈپلومیسی اب میں آپ کو ایک اور پہلو کی طرف لیے چلتا ہوں جو فارن پالیسی یا ڈپلومیسی یا سفارتکاری کی رپورٹنگ میں بڑی اہم نوعیت کا ہے اور وہ ہے این جی اوز آلسو پرووائڈ یوزفل انفارمیشن ٹو ڈپلومیٹک رپورٹرس حکومت کے ساتھ ساتھ بھی کچھ اور تنظیمیں اور آرگنائزیشنز ہیں جو خارجہ پالیسی پر ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ اثر ڈالتے ہیں ان میں این جی اوز ایک اہم عنصر کے طور پر آج کے دور میں نمایاں ہو کر سامنے آئی ہیں این جی اوز سے کیا مراد ہے کیا آپ جانتے ہیں این جی اوز کیا ہوتی ہیں اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں این جی او اسٹینڈس فار نان گورمنٹل آرگنائزیشن ایسی تنظیمیں جو کسی ملک کی حکومت اس کو ترتیب نہیں دیتی وہ حکومت کا ایجنڈا سامنے لے کر نہیں چلتی یہ وہ نجی تنظیمیں ہوتی ہیں جس کا حکومت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا اور آج کے اس دور میں انفارمیشن فلڈ کے اس دور میں اس گلوبل ویلج میں جب دنیا سمٹ کر ایک مٹھی میں بند ہو گئی ہے تو دنیا کے بہت سے ممالک اپنے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے گڈ ویل کریٹ کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں جہاں ان کے سٹریٹیجک انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان کو مالی وسائل دیتی ہیں ان کو ہیومن ریسورس کے وسائل دیتی ہیں اور وہ لوگ جب اس ملک میں جا کر کام کرتے ہیں لوکل لوگوں کو ایمپلائی کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ویلفیئر پروجیکٹس اٹھاتے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی انفارمیشن سیکھ کر رہے ہوتے ہیں کسی خاص نقطے پر جس کا پتا صرف اسی این جی او بنانے والے لوگوں کو ہوتا ہے جو این جی اوز کے اسٹرنگس جن کے پاس ہوتے ہیں جو اسٹرنگس پل کر رہے ہوتے ہیں وہی این جی اوز کے آبجیکٹوس کو بہتر سمجھتے ہیں یہ اسٹرنگس اس کی تنظیم کے ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جنہوں نے یہ این جی اوز کی ہوتی ہیں این جی اوز بین الاقوامی بھی ہوتی ہیں اور مقامی بھی ہوتی ہیں مقامی این جی اوز کے مقاصد کو آپ بہت جلدی مانیٹر کر سکتے ہیں جیسے عیدی فاؤنڈیشن یا فاطمید بلڈ ٹرانسفیوژن کی فاؤنڈیشن مختلف سیاسی جماعتوں کی بھی این جی اوز بنی ہوتی ہیں مختلف مخیر حضرات کی این جی اوز بھی بنی ہوتی ہیں ان کی ہر ایکٹیویٹی کا آپ کو پتا ہوتا ہے ان کے مالکان ان کی تنظیم ان کو ریگولیٹ کرنے والے سبھی لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں لیکن جو انٹرنیشنل این جی اوز ہوتی ہیں ان کو ٹریس کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ یہ امیرکن بیکنگ سے این جی او کام کر رہی ہے یوروپین کنٹریز کی بیکنگ سے این کام کر رہی ہے ارب کنٹریز کی بیکنگ سے این جی کام کر رہی ہے یا کسی مخصوص ریلیجس گروپ اس این کے پس منظر میں ہے تو ملک کا جو سفارتی عملہ یا سفارتکار ہیں وہ بھی اس پر نظر رکھتے ہیں انٹیریئر منسٹری بھی این جی اوز پر نظر رکھتی ہے اور صحافی بھی این جی اوز پر نظر رکھتے ہیں اور آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ اخبارات میں اور ٹیلی ویژن چینلز پر یہ خبریں آتی ہیں کہ ایک غیر سرکاری تنظیم کے دفتر پر چھاپا مارا گیا تو ایسا مواد برامد ہوا جو قومی مفادات کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا تھا یا ایک این جی او نے ایک ویلفیئر کا کام کیا کچھ سکول قائم کر دیے ہسپتال قائم کر دیے اور ان کا ایک ایسا قدم تھا جس کو جرنلسٹ بھی سرا رہے ہیں سفارتکار بھی سرا رہے ہیں حکومتیں بھی سرا رہی ہیں یہ تنظیمیں یا یہ این جی اوز کس مقصد کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں یہ صرف انہی کو پتا ہوتا ہے جنہوں نے یہ ارگنائزیشنز بنائی ہوتی ہیں این جی اوز بظاہر وہ ایک ریسرچ کا کام کر رہی ہیں ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہیں فلاح و بہبود کا کام کر رہی ہیں لیکن ان کے اصل اوبجیکٹیوز کیا ہیں ان کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان پر تحقیق کریں تو ڈپلومیٹک رپورٹرس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ملک میں کام کرنے والی این جی اوز پر بھی رپورٹنگ کریں اور وہ این جی اوز کے ڈانڈے یا ان کے اسٹرینگس اور ان کے رابطے کن ممالک میں کن لوگوں سے ہیں ان پر بھی وہ تحقیق کر کے بہت ہی امپریسو فار ریچنگ اور نیشنل انٹرسٹ کی گیٹیو رپورٹنگ کر سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب ڈپلومیٹک رپورٹنگ کریں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے این جی اوز کے حوالے سے بھی اس چیز کا جائزہ لینا ہے کیونکہ بہت سے ممالک میں یہ این جی اوز سفارتکاروں یا فارن مشنز سے بڑے گہرے رابطے میں ہوتی ہیں اور وہاں سے وہ اپنے اپنے ملک سے جس سے ان کو فنڈز مل رہے ہوتے ہیں رہنمائی حاصل کرتی ہیں کسی خاص پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے اس کی فیزیبلٹی بنا کر ان کو دے رہی ہوتی ہیں جب اس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ کیا جس مقصد کے لیے کام کیا جا رہا ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا وہ ملک یا وہ تنظیمیں جو اس کی کام کی ذمہ دار ہیں کہیں وہ این جی اوز کے مقاصد سے ہٹ کر تو وسائل کا استعمال نہیں کر رہے تو آپ کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ این جی اوز خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتی ہیں یہ ایک ایسا فنومینا ہے جو گزشتہ دس سال کے دوران ہمارے ملک میں بھی آیا ہے اور اگر آپ کسی بڑے شہر کا جائزہ لیں تو آپ کو بہت سی این جی اوز کے دفاتر ملیں گے کوئی ہیومن رائٹس کے کور میں این جی او بنی ہے کوئی ایجوکیشن کے نام سے این جی او ہے کوئی سوشل ویلفیئر کے نام سے این جی او ہے کوئی ایجوکیشنل کام کر رہی ہے تو ان این جی اوز کے اثرات بھی آپ کی خارجہ پالیسی پر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپینین فارمیشن میں این جی اوز بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں پھر این جی اوز کے کرتے دھرتے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی تعلقات قائم کرتے ہیں ان کو گفٹس دیتے ہیں ان کو مختلف ورک شاپس میں بلاتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ورک شاپس کے لیے ان کو ہوائی جہاز کے ٹکٹ دیتے ہیں ان کو اچھے ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے ان کی ڈی بریفنگ کی جاتی ہے ان کی بریفنگ کی جاتی ہے ان کو اپنے ملک کے حوالے سے ہمدرد بنایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے آپ یہ یاد رکھیں کہ ڈپلومیٹک رپورٹنگ از اے ویری وائڈر کینوس اور ڈپلومیٹک رپورٹنگ ایک ایسا سمندر ایک اوشن ہے کہ اس کے ہر پہلو میں خبریں چھپی ہوئی ہیں یہ ڈینجرس کام بھی ہے ڈپلومیٹک ریپورٹنگ آپ کو شاید ایسے واقعات کا علم ہوگا کہ بہت سے ڈپلومیٹک ریپورٹر جب کسی دوسرے ملک میں کام کرنے آئے اور ان کے آبجیکٹو خبر حاصل کرنے کے علاوہ کچھ اور تھے تو ان ممالک کے لوگوں نے ان کو تشدد کا شکار بنایا اور ان ممالک کی حکومتوں نے بھی ایسے فیکٹرز سامنے لائے کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ پڑا بہرحال سفارتی رپورٹنگ یا ڈپلومیٹک رپورٹنگ میں یہ چیزیں بڑی اہم ہیں ڈپلومیٹک ریپورٹنگ کا ایک پہلو ابھی تشنا ہے میں چاہوں گا میں اس کی بھی تفصیل سے آپ کو وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو جو میں نے کہا کہ ڈپلومیٹک رپورٹنگ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس سے آپ کو خبریں نکالنی ہیں اس کا ایک اور پہلو ہے جو بہت ہی اہم ہے اور اس سے آپ کو بہت سی خبریں ملتی ہیں اور وہ کیا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنس یا بین الاقوامی تنظیمیں آپ دیکھیے یو این او یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نیم نان الائنڈ موومنٹ غیر جانبدار ممالک کی تنظیم سارک جنوبی ایشیا کے ممالک اس کے ساتھ ساتھ اور تنظیمیں ہیں جن میں شامل ہیں افریکن یونین نیٹو ارب یونینز، یہ سب وہ تنظیمیں ہیں جو مختلف نوعیت کی خبریں نکالتی ہیں اپنے اپنے گروپس کی خبریں نکالتی ہیں ہیسٹ ایشیا کی بھی ایک تنظیم ہے اور یہ سب تنظیمیں مل کر ایسی ایسی خبریں نکالتی ہیں اور جب ان کے اجلاس ہوتے ہیں تو دنیا کے تمام ممالک یا ممبر اس کے ہوتے ہیں یا آبزرور ہوتے ہیں یا رپورٹنگ کرنے کے لیے اس کے میڈیا وہاں پہنچا ہوتا ہے تو ان تنظیموں کی جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو بہت بڑی بڑی خبریں نکلتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انٹر نیشنل بین الاقوامی معاہدوں سے بڑی بڑی خبریں نکلتی ہیں دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہو یا مختلف تنظیموں کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہو یا دو سربراہانے حکومت یا سربراہانے مملکت کوئی معاہدہ سائن کر رہے ہوں تو اس سے بڑی بڑی خبریں نکلتی ہیں اس کے علاوہ فارن مشنز ہیں آپ کے ملک میں جن ممالک کے سفارت خانے ہیں وہاں پر نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے ان کا قومی دن منایا جا رہا ہے ڈیفینس ڈے منایا جا رہا ہے تو آپ کو ان کی کوریج میں بہت اچھی اچھی خبریں ملتی ہیں تو یہ سارے عوامل ہیں جو مل کے آپ کو سفارتکاری یا ڈپلومیٹک رپورٹنگ میں بڑے ذرائع کے طور پر کام آتے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے مینلی اور مرکزی طور پر فورن آفس کی رپورٹنگ کے ذرائع ڈسکس کیے فارن مشنز ڈسکس کیے اور ڈپلومیٹک رپورٹنگ کے لیے آپ کو کون کون سے عوامل آپ کو خبریں دے سکتے ہیں اور کون سی چیزیں آپ کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں تو ان ٹوٹیلیٹی آج کے لیکچر میں ہم نے ڈپلومیٹک رپورٹنگ کو تفصیل سے ڈسکس کیا ہے تو اگر آپ فیوچر میں جرل رپورٹنگ کرتے ہوئے یہ چننا چاہیں کہ آپ نے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ بننا ہے ڈپلومیٹک رپورٹر بننا ہے تو اس لیکچر پر خصوصی توجہ دیں اس کے پوائنٹس کو نوٹ کریں اور ان کو مینٹل پروسیس کریں ضبط تحریر میں لائیں آپ کو امتحان میں بھی مدد دیں گے اور فیوچر میں اگر آپ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈپلومیٹک رپورٹر ایک کامیاب رپورٹر بننے کے لیے بھی معاونت کریں گے اس کے ساتھ ہی سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی جس میں ہم دوسری بیٹس کا ذکر کریں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو